و اتصال نحو اچھا دیکھیے گا وہ اتنے سال اس نحو بار مرفواہتے جی بتا نہیں ساکنت ذربت خواص الفال کی علامات کی تو آج فیل کی علامات میں سب سے پہلے آپ کو علامت بتاتے ہیں کہ زمیر مرفوع متصل ہونا زمیر مرفوع بارز کا فعل کے ساتھ متصل ہونا یہ بھی کیا ہے علاماتی فعل میں سے ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ذرب تو ذربتا ذربتی ذربنا یہ جتنی بھی ضمائر ہیں ایک تو یہ بارزہ ہیں ضمیر بارز وہ ہوتی ہے جو بالکل ظاہر ہو نظر آئے مستطر وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو جیسے زرابا کے اندر ٹھیک ہے نا جبکہ بارز وہ ہوتی ہے جو ظاہر بارز کا کمانا ہی ظاہر تو ذربتا تاز بارز ہے ظاہر ہے, ہے سامنے ہے ٹھیک ہے المرفو مرفوا اس لیے کہ یہ فائل کی جگہ پر واقع ہوتی ہے ہو تو فائل کیا ہوتا ہے آپ نے مرفوعات پڑھے ہیں تو فائل کیا ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے مرفو ہے اب یہ ایک بات ہے کہ بھائی یہ ضمیر یعنی ضمیر بارض مرفو یہ کیوں فعل کی علامات میں سے ہے لازمی بات ہے کہ یہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ بنتی ہے فائل ضمیر بارز مرفو کیا بنتی ہے فائل بنتی ہے اور فائل کس کا ہوتا ہے فعل کا ہوتا ہے لہذا یہ علامت کس کی ہو جائے گی فیل کی علامت ہے کہ جس کلمے کے ساتھ بارز ہوگی؟ متصل ہوگی لگی ہوئی ہوگی تو وہ کلمہ کیا کہرب ہو، تو ہو یا ضربنا ہو یہ ساری ضمائر کون سی ہیں ضمائر مرفو متصل ہیں ٹھیک ہے جی وہ اتحسال بار مرفوات نہ وہرب تو وجہ بھی بتا دیا آپ کو کیوں یہ فعل کی علامات میں سے ہیں کیونکہ یہ فائل بنتی ہے فائل کس کا ہوتا ہے فائل کا ہوتا ہے نمبر دو تائشن ذرابط تائ تانین تانیس کی علامت ٹھیک ہے اور ساکن جیسے ذرابت یہ ضمیر بھی کیا ہوتی ہے اس لیے آتی ہے کہ یعنی یہ, یہ بتانے کے لیے کہ اس فیل کا فائل جو ہے وہ کیا ہے معانے سے تائ تانیس آتی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ فیل کے علام آباد میں سے کیوں ہیں بات وہی ہے کہ یہ کیا ہے فائل بنتی ہے اور فائل کس کا ہوتا ہے فیل کا ہوتا ہے لہٰذا کلمے سے متصل ہو وہ بھی کیا کہلائے گا فیل کہلائے گا ونون تاکید دو نون تاکید کے تاکید کے دو نون کون کون سے ہیں جی رول نمبر چھ تاکید کے دو نون کون سے ہیں کیا مطلب نون تاقید تاکید کے دو نون رول نمبر چھ تاکی کے دو نون دیکھا نا ہم ذہن میں نہیں کیوں نہیں نون تاک سکیلا اور نون تاکیب خفیفہ دو ہی نون آتے ہیں تاکید کے لیے نون سکیلا کا ہوتا ہے اور ایک نون خفیفہ کا ہوتا ہے رول نمبر پانچ جزاکم اللہ خیر وحسن الجا یقینا آپ کو معلوم تھا ٹھیک ہے تو نون تاکیب تو یہ دو نون جو ہیں یہ بھی فعل کے علامات میں سے ہیں کیوں یہ دونوں جو ہیں کسی کام کی طلب کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور طلب کس میں ہوتی ہے فعل میں ہوتی ہے تو لہذا یہ بھی کیا ہے علامات فیل ہیں جب یہ آتے ہیں مثلا ازری بننا ٹھیک ہے چاہیے کہ ضرور بھر ضرور مارے ٹھیک ہے نا تو کیا آتا ہے کس کے لیے طلب کے لیے آتے ہیں تاکید کے طلب میں تاکید کے لیے تو یہ بھی فعل کے علامات میں سے ہیں تو یہ تین علامتیں آج پڑی ایک کون سی ضمیر بارز متصل جو فعل سے ہو ایک تائتانی ساکن اور نون نونتا دو نون تاکید کے اب کہتے ہیں فعم نق اللہ خواص الف یہ سارے کے سارے فعل کے خواص ہیں جبکہ شروع میں کیا کہا تھا وہ علامت ہو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے اور یہی سوال کا جواب پہلے والی عبارت اللہ خواصل میں جو گزرا ہے وہاں پر بھی ہوگا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ علامت فعل کی علامات یہ یہ ہیں مثلاً ایسے حل اخباروں بھی ہی لا دخول اوقات وسیم و, و, و صوفہ یہ ساری کی ساری فعل کی علامات میں سے ہیں اور علامت کیا ہوتی ہے علامت کسی چیز کے حساب خاص ہوتی ہے اب اگر کہہ دیا جائے مثلاً اسی کا نام ہے رول نمبر چھ کا ایک نام رکھا ہوا وہ نام اس کے لیے علامت بن گیا ہوا ہے جب بھی وہ بولا جائے گا تو رول نمبر چھ سمجھ میں آئیں گے جب بھی رول نمبر چھ سامنے آئے گا تو وہی نام سمجھا جائے گا کہ یہ اس کا محمل ہے تو علامت جو ہوتی ہے وہ اس چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آپ نے جس طرح چلے آج کے سبق سے دیکھ لیتے ہیں آپ نے کہا کہ ضمیر بارش کیا ہو متصل ہو تو وہ کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جس کے اندر جمیر بارش متصل نہیں ہوگی مرفوع تو وہ فیل نہیں ہوگا لہذا یزربو جو فیل ہے کا سیگا ہے تو یہ کیا ہو اس کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ علامت ہے تو علامت تو کیا ہوتی ہے اس چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہے وہ تو اس چیز سے جدا نہیں ہوتی ٹھیک تو کیا کہا کہ یزر کے اندر تو ضمیر بارش مرفوع نہیں پائے گی تو لہٰذا وہ فیل نہیں ہونا چاہیے اس کا جواب ہی دیتے ہیں خواس یہ دیتے خواص الفیل ہے یہ فیل کیا خواص ہے اور خاص کیا ہوتا ہے کہ ما یو جو ہے تو فش صحیح جو پھر ایک چیز میں پایا جاتا ہے اور دوسری چیز میں بھی پایا جائے لاجو جو فی غیر ٹھیک ہے اب خاص ہے اب یعنی یہ فیل کے خواص ہے اسی وجہ کوئی ایک چیز بھی ہوگا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا ہر ایک میں وہ سب میں پایا جانا ضروری نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا کسی میں دو تین ہوں گے کسی میں ایک ہوگا کسی میں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ تو ہوگا ایک یا دو یا تین ٹھیک ہے نق اللہ یہ عبارت بھی ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اوپر آپ نے کہا کہ حل اخبار فیل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو آپ نے یہی کہا نا اوپر تو کہتے ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کیوں ازر جو امر ہے اس طرح نہیں جو لا لاتے جو کہ کیا ہے نہیں ہے ان کے اندر اخبار تو نہیں پائی جاتی ان کے ذریعے تو خبر تو نہیں دی جاتی بلکہ یہ تو کیا ہیں انشا میں سے ادر مارت ہوئے ایک ادمی اس میں خبر تو نہیں ہے اس میں تو انشا ہے کسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے آپ نے جملہ انچایا جملہ خبریہ کی اقسام پڑھی ہیں انچائیا میں سے کیا ہے امر نہیں انشائیا کی اقسام ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اخبار بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امر اور نہیں یہ فیل بھی ہے لیکن ان کے اندر خبر نہیں پائی جاتی بلکہ یہ کیا ہیں انشا ہیں کیا ہیں انشا ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اخبار بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکومم بھی ہو محکوم بھی ہو یعنی جس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی حکم لگایا گیا ہو بس ٹھیک ہے تو بہتر ہی یہی ہوتا کہ اگر متن کے اندر ہی اوپر یہ عبارت لگائی ہوتی یا اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی کیا کہا ہوتا محکوم بھی لا محکوم آ رہی ہے پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے ہمیں اس کی پڑھ کرنی پڑتی تو سوال یہ ہوتا ہے یاد رکھیں سوال کیا ہے ہم نے آپ نے اوپر یہ ذکر کیا کہ بھائی فیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ امر اور اس کے اندر امر اور نہیں کے اندر کیا پایا جاتا ہے انشاء ہے نا خبر تو نہیں ان میں خبر نہیں پائی جاتی پھر آپ کا یہ کہنا ال اخبار بھی کیسے صحیح ہوگا حالانکہ وہ پھیلے تو جواب یہ ہے کہ محکومم بھی مطلب ہے الاخبار بھی کا مطلب کیا ہے کہ محکومم بھی کہ اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی حکم لگایا جائے بس ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی حکم لگایا جاتا ہو اور امرانحی میں بھی کیا ہے حکم ہے اور اس کے اندر بھی کیا ہے حکم ہے آئی بات سمجھ اللہ کیوں رول نمبر پانچ تین چار چھ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں جی بالکل جی بالکل یہ محکوم بھی ہی ہے ترجمہ بتا دیتے ہیں عامان ال اخباری بھی ہی اوپر جو گزرا تھا کہ وہ علامت اخبار بھی کہتے ہیں اس کا مطلب الاخبار بھی کا مطلب یہ ہے ومان الاخبار ال الاخبار بھی کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اے یقن کہ وہ فیل ہو اے یقون یہ کہ وہ ہو کیا یعنی فیل ہو بحی محکوم بھی محکوم بھی ہو کیا ہو محکوم بھی ہو یعنی اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی حکم لگایا گیا ہو وہی سما فیالم بےسم اصلی یہاں سے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں یعنی فعل کی کے ایک لوغی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے چھوڑ دیں کتاب کو کتاب میں کیا لکھا ہوا فعل کے ایک لوغی معنی ہے اور ایک کیا ہے اصطلاحی مانا ہے فیل کا لوغی مانا کیا ہے کام ٹھیک ہے نا کوئی بھی کام ازر مارنا العقل کھانا اشرب پینا یہ سارے کیا ہیں یعنی کام ہے لوگ ہی مانا اس کا اور ایک فعل کا اصطلاحی معنی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے جب ہم یہ کہہ ہیں کہ بھائی یہ فعل ہے تو اس وقت کیا سمجھا جاتا ہے یعنی یہ اسم نہیں ہے حرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے فیلت یہ اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے فعل مزارے ہے فعل امر ہے فیل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا تو فیل کیا ہے کہ لوگی مانا یعنی محض کام اور کہ فعل کا اصطلاحی مانا یعنی فعل جس کے اندر زمانہ پایا جائے اور اس کی کوئی تصریف ہو گردان ہو ماضی مزارے امر نہیں وغیرہ ٹھیک ہے نا تو یہ اصطلاحی ہے اگر اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو سنیں اصل میں مزدور کا نام ہے فعل حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو مزدور کا نام کیا ہے فعل ہے اور تھا اور ہے مزدور کا نام کیا ہے فعل ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے اصل مزدور پایا جاتا ہے کیا پایا جاتا ہے مزدور پایا جاتا ہے مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا ذرا با زئی اگر ہم کہتے ہیں کہ زید نے مارا اب زید سے جو فیل سادر ہوا ہے وہ اصل میں کیا ہے وہ ذرا نہیں ہے وہ اظہر ہے نا اظہر وہ فیل ہے اصل میں تو گویا کہ اصل نام فیل جو نام ہے وہ کس کا اصل نام ہے مصدر کا نام ہے اصل فیل نام ہے اصل میں مصدر کا ہی لیکن یہ پھر اس سے نکلنے والے جو مشتقات ہیں ٹھیک ہے نا ان پر بولا جانے لگا اصطلاحی طور پر حالانکہ اصل میں تو کس کے لیے وزع ہے فیل لفظ فیل مصدر کے لیے ہی وزع ہے لیکن پھر بولا جانے لگا کس پر بھی فیل پر جو اس مصدر سے مشتق ہوتا ہے کیوں بولا جانے لگا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز اصل کے لیے بولی جاتی ہے وہ فرا کے لیے بھی بولی جاتی ہے اب اصل اور فرا کیسے آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مشتق اور مشتق من ہو ٹھیک ہے اہل بصرہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہمارے ہاں مسلم بھی وہی ہیں کہ مصدر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مشتق ہو ہوتا ہے اور اصل ہے مصدر اصل ہے اور باقی جو گردانے ہیں وہ ساری کی ساری اس کی کیا ہیں فروعات ہیں اس کی فرا ہیں گردانے اس سے مشتق ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں مشتق اور مشتق مینہ جو ہے یعنی اصل وہ کیا ہے مصدر ہے ٹھیک ہے اصل کیا ہے مصدر ہے اور باقی جو گردانے ہیں وہ کیا ہیں فروعات ہیں اس کی تو لہذا جو نام اصل کا تھا وہی نام اٹھا کر کیا دے دیا فرا کو دے دیا جو نام ماں باپ کا تھا وہی اٹھا کر اولاد کو دے دیا یوں کہہ دیں اصل اور فرا آپ کو یہاں سے سمجھ میں آئے گی اصل کیا ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں اور فرح کیا ہوتی ہے ان کی اولاد ہوتی ہے ٹھیک ہے یا اصل کیا ہوتا ہے درخت کا تنا ہوتا ہے فروب کیا ہوتی ہیں اس درخت کی تہنیاں اور شاخیں ہوتی ہیں ٹھیک تو جو نام اصل کا تھا وہی اٹھا کر فرا کو دے دیا اس لیے فعل کو فعل کہتے ہیں ٹھیک ہے اصطلاحی فیل کو فعل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اصل میں فعل کس کو کہتے تھے مزدور کو کہتے تھے لیکن وہی مزدور والا جو اصل کا نام تھا وہی اٹھا کر فرا کو دے دیا ہے بس یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے آئی بات سمج کس کس کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تو بتائیے گا میں پھر بتاؤں گا میں پھر بتاؤں گا میں پھر بتاؤں گا, گا۔ جواب نہیں دے رہے میرا خیال نہیں آئی سمجھ کیوں پانچ تین گا پھر کہتے وہ یسما فیالم اس کا نام فیل رکھا گیا اس میں اصلی ہی اس کے اصل کے اصل نام کی وجہ سے اصل کیا ہے وہ اصل مصدر ہے تو اصل کے نام کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو اصل کی وجہ سے فرا کا نام بھی وہی رکھ دیا وہ مزدور اور اصل کیا ہے مصدر ہے کس کے نزدیک اس میں ہم نے آپ کو اختلاف بتایا تھا کہ بصرہ کے حضرات جو بسرین ہیں وہ فرماتے ہیں ہاتھ بسرا کا مسلب یہ اصل مصدر ہے اور باقی جو کیا ہیں وہ فروات ہیں جبکہ بعد حضرات نے فی ماضی کو اصل کہا ہے اور باقی تمام کو کیا کہا ہے مشتقات کیا ہے اب مسدرفا حقیقت اس لیے مسدر کو فیل کیوں ہیں مزدور کو کیوں فیل کہتے ہیں کہتے اس لیے کہ مزدور ہوا فعل الفا عل کہ فعال کا فعل جو ہوتا ہے حقیقت ہی ہوتا ہے مثلاََ اب ہم نے کہا نا زید نے مارا اب زید جو فائل ہے ٹھیک ہے نا زید جو فائل ہے وہ کیا ہے کون سے فعل کا فائل ہے اصل ازرب از مارنے کا ذرا کا نہیں ٹھیک ہے نا ذرا کا فائل نہیں ازرب از یعنی مزدور کا فائل ہے یعنی اس نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے مارنا مارنا ایک فعل تھا نا وہ فعل مارنا ضرب جو مزدر ہے ایک تو ذرا ماضی کا سیگا ہے اس کو آپ دور رہنے دیں یہ اصطلاحی فعل ہے لغوی, لغوی طور پر جو فعل ہے یعنی وہ کام جو اس نے کیا ہے زید نے اضرب مارنے والا کام تو وہ کیا ہے عظرب ہے تو اصل کے اندر جو فائل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اصل جو فائل کا فعل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے فعل اصطلاحی نہیں ہوتا بلکہ فعل لغوی ہوتا ہے حقیقت کے اندر هو فعل الفائل اس لیے کہ مصدر ہی وہ فائل کا فعل ہوتا ہے حقیقی طور پر اگرچہ وہ کیا ہے بعد میں یعنی سمجھا یہ جاتا ہے کہ اصطلاحی کا فائل ہے لیکن حقیقت کیا ہوتا ہے وہ لغوی کا فائل ہوتا ہے تو آج کا سبق علامات فیل میں سے یعنی ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا نمبر دو تائ تعیث ساکنہ کا ہونا نمبر تین اون تاکید کا پہلی کیوں فیل کی علامت ہے اس لیے کہ وہ فائل بنتی ہیں دونوں ضمیریں اور فائل کس کا ہوتا ہے فیل کا ہوتا ہے تاکید تاکید کے دونوں کیوں علامات فیل میں سے ہیں اس لیے کہ نونوں کے اندر کیا پائی جاتی ہے تاکید کے اندر طلب پائی جاتی ہے اور طلب فیل میں ہوتی ہے لہٰذا یہ فیل کی علامت ہوگی پھر اس کے بعد خواص الفیل کہا یہ دفعہ کیا ہے ایک اشکال کو کیا علامت تو وہ ہوتی ہے کہ ہر ایک ریک پائی جائے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیل مظاہرے میں تائتانیس وغیرہ نہیں پائی جاتی تو بتا دیا کہ خواص الفیل ہے فیل کے خواصیں کبھی پائے جائیں گے کبھی کہیں پر پائے جائیں گے تو کبھی کہیں پر کبھی ایک ہی جگہ میں بہت ساری چیزیں پائی جائیں گی اور کبھی کسی جگہ میں صرف ایک چیز پائی جائے گی امان ال بھی یا کون محکوم ام بھی یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ الخبار بھی ہی فیل کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ امر اور نہیں یعنی اذرب اور لا تذرب یہ فیل بھی ہیں لیکن ان کے ذریعے سے خبر نہیں ہوتا یہ تو انشا ہیں خبر تو میں ہے ہی نہیں ہے چل کہ ان کے ذریعے سے خبر دی جائے تو بتا دیا کہ محکوم ام بھی کہ الاخبار بھی کا مطلب کیا ہے کہ محکوم ام بھی کہ ان کے کیا ہو یعنی وہ ان کے ذریعے سے کیا حکم لگایا جائے تو اس کے اندر بھی حکم پایا جاتا ہے وہ یو سما فیلنگ آخر میں بتایا کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فیل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اصل کا نام یعنی مصدر کا نام کیا تھا فعل تھا تو اصل کے نام کی وجہ سے اس کی فرہ یعنی فیل اصطلاحی کو بھی کیا کر دیا فیل کا نام دے دیا باقی آگے آپ کو یہ بتایا کہ اصل مصدر کا نام کیوں فعل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ حقیقت میں حقیقت میں فائل کا جو فیل ہوتا ہے وہ مصدر ہی ہوتا ہے وہ فیل ماضی یا فیل مظاہرے وغیرہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے مجھ سے میں آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں آخرا الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ